سورہ لکمان کی آیت نمبر اکتیس الم طرح کیا تم نے دیکھا انل فلق تجری فِي الْبَحْرِ بے شک کشتیاں بحری جہاز سمندر میں اور دریا میں چلتے ہیں بے نعمت اللہ اللہ کے انعام کی بدولت اللہ کے کرم کی بدولت وہ چاہے تو کشتیاں الٹ جائیں لیوری یم من آیاتی ہی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے وہ ادا غشی اور جب انہیں سمندر کی موجیں ڈھانپ لیتی ہیں کب وولا لی پہاڑوں کی طرح اور سمندر میں طوفان آتا ہے کشتی والے پھنس جاتے ہیں دعب اللہ مخلصین لہ الدین تو اس وقت کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اللہ کو یاد کرتے ہیں فلم نجاہم بری پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے فَمِنْهُمْ ہوں موک تو ان میں سے بعض روی اختیار کرتے ہیں اور وہ شریعت پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سدھر جاتے ہیں وماں یہاد و بھی كُلُّ نا اللہ ہماری آیتوں کو تو صرف وہ لوگ جھٹلاتے ہیں جو بڑے بے وفا اور نا شکرے ہیں جو بے وفائی کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر نہیں کرتے وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں یا ربکم رب لوگوں اپنے رب سے ڈرو یو یومن اس دن سے ڈرو لا يجزی والی دن او جس دن باپ اولاد کے لیے کچھ نہ کر سکے گا ولا مولودن جازن والدی ہی اور نہ ہی اولاد باپ کے لیے کچھ کر سکے گی یعنی جس سے اللہ ناراض ہو گیا ایمان برباد ہو گیا تو نہ اسے اولاد کام آئے گی نہ اس کے والدین کام آئیں گے ان نواد اللہ حقن بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فلاں غر نہ کو مل دنیا پس تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اللہ تعالیٰ دنیا کے دھوکے سے ہمیں خبردار فرما رہا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ولا یا غرن نہ اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے اے اللہ دنیا کے فریب سے اور شیطان کے فریب سے ہمیں محفوظ فرما ابھی بات چلی کہ ہر سوال کا جواب دینے کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ پاگل شخص یہ فضول سوالات کرنے والے کو جواب دینا بھی نادانی ہے فضول ہے تو بعض لوگوں نے یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی بارش کب نازل ہوگی ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس نے کہا میری بیوی حاملہ ہے تو یہ بتائیے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے یہ بتائیے میں کل کیا کروں گا یہ بتائیے میری موت کہاں پر ہوگی اللہ تعالیٰ ان سوالات کی جوابات دینے پر قادر ہے اور انہوں نے حضور سے پوچھا اور حضور پر تو جبریل امین وہی لے کر آتے ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ کے لیے ان سوالات کے جوابات قرآن میں نازل کرنا کوئی مشکل نہیں مگر مسلمانوں کو ایک نظریہ دیا گیا کہ ایسے سوالات میں بحث کر کے وقت ضائع مت کرو کیونکہ یہ جوابہ دینے سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ زد میں سوال کر رہے ہیں اگر نہ ہوتا اور جواب سن کے وہ ایمان لے آتے تو شریعت مختلف مطلب مواقع پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے اسی طرح کون کہاں مرے گا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سالوں پہلے ان کے وشال کی جگہ بتا دی اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کے بارے میں حضرت علی جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں شہادت ہوگی تو آپ گزر رہے تھے تو رک گئے اور کہا یہ وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین شہید ہوں گے پہلے سے بتا رہے ہیں اور کہا یہاں پر شہیدوں کے گھوڑے باندھے جائیں گے یہاں پر خیمے ہوں گے اس طرح حضرت علی نے بتایا اور پھر آپ نے امام حسین کی جو تربیت فرمائی شہادت سے بھاگنے کی تربیت نہیں فرمائی بلکہ امتحان کے لیے تیار رہنے کی تربیت فرمائی امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہونا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے نیک بندوں کو بتا سکتا ہے اللہ قادر ہے ان اللہ اعلی کل شن قدیر مگر چونکہ کاپروں کا یہ اعتراض برائے اعتراض تھا یہ سوال الجھانے کے لیے تھا تو مسلمانوں کو کہا کہ ان سوالات کے جوابات کی تم تکلیف مت کرو ان اللہ <سؤال> ان علم علم تم ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا حقیقی علم ہے وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے نیک بندے کو اس کا علم فرماتا ہے <الْغَيْثَى> وہ یونزل الغیسا وہی بارش نازل کرتا ہے مَا فِي <الْأَرْحَام> اور وہ یا علام و معافی اور اور وہی زیادہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے کیونکہ اب الٹرا ساؤنڈ سے معلوم تو ہو جاتا ہے لیکن الٹرا ساؤنڈ کرنے کی طاقت عقل ہاتھ اور آنکھ اللہ ہی نے دیئے ہیں پھر بھی حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے وما تدری نفسم ماضا تقسیب غدن اور کوئی جان یہ نہیں جان سکتی کہ وہ کل کیا کرے گی یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا وما تدری نفسم بھی اردن تمو اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اس کی موت کس زمین کے حصے میں واقع ہوگی یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی کچھ نہیں جانتا ان اللہ علیم جو عقیدہ اس آیت میں بار بار کہا گیا اللہ کے بتائے بغیر اگر اللہ بتائے تو اللہ بتانے پر قادر ہے اس کا اظہار اس آیت کے اینڈ میں بھی ہے ان اللہ علیم ان بے شک اللہ تعالی علم والا ہے خبیر خبر دینے والا ہے وہ جسے چاہتا ہے ان باتوں کی خبر دیتا ہے